بسم اللہ نحمدََََََََََََََََََََس السّلّّّّّّّّىٰ رسىكيم عبد البن ردى النما نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جاوے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بحيش کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے فائدے محض شیخ نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں صاحب قرآن سے بظاہر حافظ مراد ہے اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ فضیلت حافظ ہی کے لیے ہے ناظرہ خاں اس میں داخل نہیں اول اس وجہ سے کہ صاحب قرآن کا لفظ بھی اسی طرف مشیر ہے دوسرا اس وجہ سے ہے کہ مسد احمد کی روایت میں ہے حتیٰ یکر اشی یہاں تک کہ پڑھے جو کچھ قرآن شریف اس کے ساتھ ہے یہ لفظ اس عمر میں زیادہ ظاہر ہے کہ اس سے حافظ مراد ہے اگرچہ محتمل وہ ناظرہ خواہ بھی ہے جو جو کہ قرآن شریف بہت کثرت کے ساتھ پڑھتا ہو مرقات میں لکھا ہے وہ پڑھنے والا مراد نہیں جس کو قرآن لانت کرتا ہو یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کو لانت کرتا ہے اس لیے کہ اگر کسی شخص کے عقائد وغیرہ درست نہ ہوں تو قرآن شریف کے پڑھنے سے اس کی مقبولیت پر استدلال نہیں ہو سکتا خوارج کے بارے میں بکثرت اس قسم کی احادیث وارد ہوئی ہیں ترتیل کے متعلق شاہی عزیز صاحب نور اللہ مرقدو نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ ترتیل لغت میں صاف اور واضح طور سے پڑھنے کو کہتے ہیں اور شرا شریف میں کئی چیزوں کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرنے کو کہتے ہیں اول حرفوں کو صحیح نکالنا یعنی اپنے مخرج سے پڑھنا تاکہ تا کی جگہ تا اور بات کی جگہ واہ نہ نکلے دوسرے وقوف کی جگہ پر اچھی طرح سے ٹھہرنا تاکہ وصل اور قطعۂ کلام کا بے محل نہ ہو جاوے تیسرے حرکتوں میں اشباع کرنا یعنی زیر زبر اور پیش کو اچھی طرح سے ظاہر کرنا چوتھے آواز کو تھوڑا سا بلند کرنا تاکہ کلام پاک کے الفاظ زبان سے نکل کر کانوں تک پہنچے اور وہاں سے دل پر اثر کرے پانچویں آواز کو اسی طرح سے درست کرنا کہ اس میں درد پیدا ہو جائے اور دل پر جلدی اثر کرے کہ درد والی آواز دل پر جلدی اثر کرتی ہے اور اس سے روح کو قوت اور تأثر زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے اقبا نے کہا ہے کہ جس دوا کا اثر دل پر پہنچنا پہنچانا ہو اس کو خوشبو میں ملا کر دیا جائے کہ دل اس کو جلدی کھینچتا ہے اور جس دوا کا اثر جگر میں پہنچانا ہو اس کو شیرینی میں ملا ملایا جائے کہ جگر مٹھائی کا جاذب ہے اسی وجہ سے بندے کے نزدیک اگر تلاوت کے وقت خوشبو کا خاص استعمال کیا جاوے تو دل پر تاثیر زیادہ تقویت ہو تو دل پر تاثیر میں زیادہ تقویت ہوگی چھٹے تشدید اور مت کو اچھی طرح ظاہر کیا جاوے کہ اس کے اظہار سے کلام پاک میں عظمت ظاہر ہوتی ہے اور تاثیر میں اعانت ہوتی ہے ساتویں آیات رحمت و عذاب کا حق ادا کرے جیسا کہ تمہید میں گزر چکا یہ سات چیزیں ہیں کہ جن کی رعایت ترتیل کہلاتی ہے اور مقصود ان سب سے صرف ایک ہی ہے یعنی کلام پاک کا فہم و تدبر حضرت ام المؤمنین ام سلم رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام اللہ شریف کو کس طرح پڑھتے تھے انہوں نے کہا کہ سب حرکتوں کو پڑھا پڑھاتے تھے بڑھاتے تھے یعنی زیر زبر وغیرہ کو پورا نکالتے تھے اور ایک ایک حرف الگ الگ ظاہر ہوتا تھا ترتیل سے تلاوت مستحب ہے اگر چھے معنی نہ سمجھتا ہو ابن عباس رضی اللہ عنما کہتے ہیں کہ میں ترتیل سے القاریہ اور اذا الزلت پڑھوں یہ بہتر ہے اس سے کہ بلا ترتیل سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھوں شراح اور مشائق کے نزدیک حدیث بالا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ اوپر چڑھتا جا اس لیے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے درجات کلام اللہ شریف کی آیات کے برابر ہیں لہذا جو شخص جتنی آیات کا ماہر ہوگا اتنے ہی درجے اوپر اس کا ٹھکانہ ہوگا اور جو شخص تمام کلام پاک کا ماہر ہوگا وہ سب سے اوپر کے درجوں میں ہوگا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حدیث میں وارد ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے اوپر کوئی درجہ نہیں بس قرآہ آیات کی بقدر ترقی کریں گے اور علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ سے اہل فن کا اس پر اتفاق نقل کیا ہے قرآن شریف کی آیات چھ ہزار ہے لیکن اس کے بعد کی مقدار میں یعنی تعداد میں اختلاف ہے اور اتنے اقوال نقل کیے ہیں دو سو چار چودہ انیس پچیس چھتیس شرح احیاء میں لکھا ہے کہ ہر آیت ایک درجہ ہے جنت میں بس قاری سے کہا جاوے گا کہ جنت کے درجات پر اپنی تلاوت کے بقدر چڑھتے جاؤ جو شخص قرآن پاک تمام پورا کر لے گا وہ جنت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے گا اور جو شخص کچھ حصہ پڑھا ہوا ہوگا وہ اس کی بقدر درجات پر پہنچے گا بل جملہ منتہائے ترقی منتہائے قرات ہوگی بندے کے نزدیک حدیث بالا کا مطلب کچھ اور معلوم ہوتا ہے فہمکان صوابم فمن اللہ فمکان خطام فہمن امن شیطان و اللہ ہو رس ہوں بری آن اگر درست ہو تو حق تعالی شان کینت سے ہے اور اگر غلط ہو تو میری اپنی تقصیر سے ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ہیں حاصل اس مطلب کا یہ ہے کہ حدیث بالا سے درجات کی وہ ترقی مراد نہیں جو آیات کے لحاظ سے فی آیت ایک درجے ہے اس لیے کہ اس ترقی میں ترتیل سے پڑھنے نہ پڑھنے کو بظاہر کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا جب ایک آیت پڑھی جائے ایک درجے کی ترقی ہوگی عام ہے کہ ترتیل سے ہو یا بلا ترتیل بلکہ اس حدیث میں بظاہر دوسری ترقی بے ایک کیفیت مراد ہے جس میں ترتیل سے پڑھنے نہ پڑھنے کو دخل ہے لہٰذا جس ترتیل سے دنیا میں پڑھتا تھا اسی ترتیل سے آخرت میں پڑھ سکے گا اور اس کے موافق درجات میں ترقی ہوتی رہے گی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کیا ہے کہ اگر دنیا میں بکثرت تلاوت کرتا رہا تب تو اس وقت بھی یاد ہوگا ورنہ بھول جائے گا اللہ جل شانہ اپنا فضل فرمائے کہ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو والدین نے دینی شوق میں یاد کرا دیا تھا مگر وہ اپنی لاپرواہی اور بے توجہی سے دنیا ہی میں ضائع کر دیتے ہیں اور اس کے بالمقابل بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص قرآن پاک یاد کرتا ہو یاد کرتا ہوا اور اس میں محنت و مشقت برداشت کرتا ہو مر جائے وہ حفاظ کی جماعت میں شمار ہوگا حق تعالی کے یہاں عطا میں کوئی کمی نہیں کوئی لینے والا ہو شعر اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا سبحان قلوب اشد اللہ الہ اللہ استفر و خطوق